والله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوفد عليه ونعوذ بالله من سهور ينفسنا ومن سيئات اعمالنا من يخله الله فلا مغل له ومن يخلله فلا هادي له وأشهد الله إلا الله وحبه لا سريف له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آلمه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا بار پچھلے ماہ میں ایک حدیث میں نے پڑھی تھی جس میں سبق کی فضیلت بیان فرمائی گئی اور اس مناسبت سے बर का बयान शुरू हुआ था और मैंने बताया था कि हमारे उर्दू मुहावरे में तो खबर सिर्फ खबर के छोटे से पहलू को कहा जाता है जिसमें इंसान को कोई तकलीफ पहुंचे तो उस पर जगा फजा करने के बजाय اللہ تلاح کے فیصلے پر انسان راضی ہو لیکن شریعت کی اصطلاح میں صبر کا لفظ بہت عام ہے اور وسیع مان رکھتا ہے اور اسی سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک صبر القاف دوسرے صبر عن انماسیت اور تیسرے صبر المصیبت اور افطاع کے معنیٰ یہ ہے کہ انسان اللہ جل جلالہ کے حکام کی اطاعت پر اپنے نفس کو آمادہ اور مجبور کرے چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اپنے آپ کو باندھے اور سب الباسیت یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے نفس کا کتنا بڑا تقاضا ہو رہا ہو انسان اس تقاضے کو پامال کرتے ہوئے اللہ کی معاسیت سے نافرمانی سے گناہ سے بچے اور مصیبت مصیبت یہ ہے کہ کوئی تکلیف پہنچی کوئی مصیبت پیش آئی کوئی پریشانی پیش آئی اس پر اللہ تلاح کے فیصلے میں کوئی شکایت دل میں نہ لائے بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے ان میں سے دو پہلی قسموں کا بیان پچھلے جمعے میں الحمدللہ قدر تفصیل کے ساتھ ہوا یعنی صبر البر انل ماسیت جن کا حاصل یہ تھا دونوں قسموں کا کو اگر ایک جگہ جمع کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی پابندی پر اپنے آپ کو باندھنا اور اپنے نفس کے تقاضوں کو اللہ کے احکام کی آگے پامال کرنا چاہے وہ کسی عبادت کی انجام دہی کے لیے ہو یا کسی گناہ سے بچنے کے لیے ہو دو تو یہ دونوں قسمیں گویا ایک ہی بات کے دو مختلف رخ ہیں کہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفس کو انسان کچلے اور اللہ سباد مطالعہ کے حکم کی اطاعت میں اپنے آپ کو باندھے اور نفسانی خواہشات کے تقاضوں سے بچے یہ ہے صبر القاعط صبر امان اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ دونوں کا طریقہ ہے مشق اور ہمت اور عزم کا استعمال کہ آدمی یہ طے کر لے کہ میں اللہ کی رضا کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا چاہے دل پر کتنے آرے چل جائیں آرزوں کا خون ہو جائے خواہش پامال ہو جائیں لیکن اللہ سے جلال کے حکم کے خلاف نہیں کروں اس کا عزم کروں یہ ہے صبر اللہ عل... عل... تعاف خبر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا پر آمی آمی. تیسری قسم جس کا براہ راست ذکر اس حدیث میں ہے جو میں نے کل شروع کی تھی اس کا آج وقت ضرورت بیان کرنا پیش نظر ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق بیان کی توفیق پہ فرمائے فرمان وہ ہے سور الگ مصیبت کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے خدا ناخواستہ کوئی تکلیف ہو جائے کوئی پریشانی لائق ہو جائے تو اس پر صبر کرنا ہوں. یہ بھی بڑی اہم قسم ہے اور اس کے اوپر بھی وہ سارے وعدے جو پچھلے ہفتے آپ کو سنائے تھے کہ بے حساب اجر کا وعدہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہ اس کے اوپر کھا دکھاتا ہے اور اسی سلسلے کی وہ حدیث دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ تازہ ہو جائے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم سرور دعال صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے بومن بندہ تو دو فرشتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اس پر مقرر وہ اللہ دلّہ لالو کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار آپ کا کھلا بندہ بیمار ہو گیا ہے تو بارکالی فرماتے ہیں کہ ذرا جا کر دیکھو کہ وہ بیماری کی حالت میں وہ بندے اس بندے کا طرز عمل کیا ہے کیا کرتا ہے اگر وہ بیماری کی حالت میں صبر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے عجر کا طالب ہوتا ہے ثواب کا طالب ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے اچھی امید رکھتا ہے تو وہ جا کر فرشتے اللہ تبارک و مطالعہ سے ارض کرتے ہیں کہ پروردگار وہ آپ کا بندہ بیمار تھا لیکن بیماری کی حالت میں اس صبر سے کام لیا آپ کا خواب کا طلبدار ہے آپ کی رحمت کا امیدوار ہے تو باریک اعلیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے جب میں تمہیں اپنا گواہ بناتا ہوں کہ جب وہ صبر کر رہا ہے میرا بندہ تو اگر میں اس کو دنیا کے اندر زندگی عطا کروں گا بیماری اس کی دور کروں گا تو اس بیماری دور کرنے کے حالت میں اس طرح کروں گا کہ اس کو ایسا خون دوں گا جو اس کے پہلے خون سے بہتر ہوگا بیماری سے پہلے جو خون تھا بیماری کے بعد اس سے بہتر خون عطا کروں گا اور ایسا گوش دوں گا جو اس کے پہلے گور سے بہتر ہوگا اور اس کے گناہ معاف کروں گا پہلے سے بہتر خون اور گور سدا کروں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور اگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی مرض میں اس کی روح قبض کرنی ہے اور اپنے پاس بلانا ہے تو اس حالت میں بلاؤں گا کہ اس کو سیدھا جنت میں داخل کروں اور اگر وہ بندہ جزا فضا کرتا ہے گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ تعالی کی تقدیر کا شکوا کرتا ہے تو اس صورت میں والد عالم فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس کو صحت دی اور اس کا مرض دور کیا تو اس حالت میں دور کروں گا کہ اس کے جسم پر جو پہلے گوشت تھا اس سے بہتر گوشت عطا کروں گا اور پہلے جو اس کے جسم میں خون تھا اس سے بدتر خون ادا کرو گا اور اس کو اس کے گناہ کے بدلے میں بے سبری کے بدلے میں اس کو سزا بھی دوں گا اور اگر اسی بے سبری کی حالت میں میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو اپنے پاس بلانا ہے اور اس کی روح روکم کرنی ہے تو اس کو الحاظ بلّہ جہنم میں داخل کروں یہ ہے وہ حدیث جو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے پڑھی تھی اور جس کا ترجمہ اس وقت تازہ کرنے کے لئے دوبارہ آپ کے سامنے ارد کیا تو اس میں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تیسری قسم کا بیان اور اس کی فضیلت بیان کروائی اور اس صبر کے چھوڑنے کے اوپر جو وہ ہے وہ کھول کھول کر اکشا اچھا کرتے تو یہ تیسری قسم یہی ہے کہ کوئی تکلیف پہنچے کسی بھی قسم کی بیماری ہو آزاری ہو پریشانی ہو اپنے کسی عزیز کی بیماری ہو اپنے کسی عزیز کے موت کا مسئلہ ہو کوئی بھی پریشانی انسان کو لائق ہو تو اس پریشانی کی حالت میں انسان صبر کر اب اس سبر کا مطلب سمجھنے کی ضرورت یہ سبر کیا کیونکہ بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کے مانا یہ ہے کہ انسان اس پر تکلیف کا اظہار نہ کرے روئے نہیں آسو نہ بہائے اور اگر کبھی آنسو نکل گئے یا رونا آ گیا یا تکلیف کا اظہار ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے صبری ہوئی یہ بات نہیں آپ نے ابھی دیکھا کہ صبر کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا واجب کیا اور بے صبری کو گناہ قرار دیا اتنا گناہ قرار دیا کہ یہ تھا کہ اس کا خون بدل دوں گا برا خون دوں گا برا گوش دوں گا اور اللہ بچائے آخر میں جہنم میں داخل کروں گا تو صبر کرنا فرض اور بے صبری حرام موجب جہنم اور خوب سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک مطالعہ کسی بھی ایسے کام کو بندے کے ذمے فرض نہیں فرماتے جو اس کے اختیار سے باہر ہو اس کی قدرت سے باہر ہو اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ بیان فرما دیا قرآن شریف میں لا الف اللہ و نقص اللہ وسا اللہ تعالیٰ اسی چیز کا انسان کو مکلب کرتے ہیں پابند کرتے ہیں جو اس کی وسعت میں ہو جو وسعت سے باہر ہے طاقت سے باہر ہے وہ کبھی فرض نہیں ہوتا اس واسطے اگر فرض کرو کسی تکلیف کے موقع پر کسی صدمے کے موقع پر غیر اختیاری طور سے انسان کو رونا آ جائے آنسو نکل جائے آواز بھی نکل جائے اور تکلیف کا اظہار بھی ہو جائے تو یہ بے صبری نہیں اس کے اوپر بے صبری کے گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا بے صبری کیا ہے بے صبری یہ ہے انسان اللہ تبارک وطالعہ کی تقدیر کا شکوہ کرے کہ میں ہی رہ گیا تھا اس تقریل کے واسطے میرے اوپر یہ مصیبت کیوں مسلط کی گئی میں کون سی خطا میں پکڑا گیا میں یہ اعتراض یہ شکوہ کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا یہ, تق... یہ ہے دراقیقت بے سب جیسے مذاکرات بس... لوگ کہتے ہیں کوئی تکلیف آ گئی تو کہتے ہیں پتہ نہیں کس گناہ میں پکڑ لیے کیا مطلب کہ ذہن میں یہ بات ہے کہ گویا ہم تو گناہ سے پاک تھے معصوم تھے اور اس بات کے مستحق تھے کہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہترین ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے لیکن نہیں اللہ نے کس گناہ میں پکڑ لیا یہ مثلاً کسی کا انتقال ہو گیا تو اس قسم کے جملے بعض مرتبہ زبان پر آتے ہیں کہ بس بڑی بے وقت موت آئی ہے الحاظ للہ بے وقت موت آ گئی یعنی اس کا مناسب وقت نہیں تھا مرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک مطالعہ نے اس کے لیے جو وقت منتخب فرمایا اس پر اعتراض ہے کہ آپ نے صحیح وقت منتخب نہیں کیا اس کو اپنے بات بلانے میں ہم جو منتخب کرتے وہ صحیح ہوتا آپ کو منتخب نہ فرماتے کبھی اگر آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا تو آپ کو کبھی موت کو منتخب کرتے ہی نہ لیکن یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے وقت یہ بڑا خطرناک جملہ ہے جو کسرت سے لوگوں کی زبان سے آ ہے بے وقت موت بے وقت موت ارے کوئی کام اس دنیا میں بے وقت نہیں ہوتا ہر کام میں اللہ تبارک تعالی کا کی مسیحت اس کا فیصلہ ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ کس چیز کا کون سا وقت ہے جو کوئی کام بے وقت نہیں الحد بلّہ یہ جملہ غیر اختیاری امور کے اندر یہ بات کہ بے وقت یہ کام ہو گیا یہ بے صبری کی بات ہے یہ اللہ تبارک تعالی کی تقدیر پر شکوا کرنے کی بات کبھی ایسا جملہ زبان پر نہ لانا چاہیے یا آدمی کے دل میں یہ ہو کہ تکلیف کے اظہار میں کوئی حرج نہیں لیکن اس تکلیف کے اظہار کے اندر جب اعتراض ہو جائے ہم یہاں کو یہی میرے ساتھ یہ کام کرنا تھا مجھے اس کام کے لیے منتخب کیا گیا اور لوگ پھر رہے ہیں بڑے مزے اڑا رہے ہیں اور, اور آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں میرے ساتھ ہی یہ بات معاملہ ہونا تھا लोग میں لوگ مشہور ہے جملہ کہتے ہیں کہ می میرے ساتھ ہی یہ معاملہ کیوں ہوا اور دنیا کے اندر کوئی ہوتا اس کے ساتھ ہو جاتا میرے ساتھ کیوں ہوا یہ ہے اعتراض یہ ہے شکوا یہ ہے بے خبر ارے عدبہ تو جب تک انسان کہ دل میں یہ اعتراض اور یہ شکوا نہ ہو وہ کہے کہ یا اللہ فیصلہ تو آپ ہی کا بڑھا مسیحت آپ ہی کی بڑھا آپ بہتر جانتے ہیں کس کام میں حکمت ہے کس کام میں حکمت نہیں ہے باقی میں کمزور بندہ ہوں اس واقعے سے مجھے تکلیف پہنچی صدمہ پہنچا رونا آ رہا ہے یا اللہ اس واسطے رو رہا ہوں لیکن فیصلہ آپ ہی کا بر. فیصلہ آپ ہی کا درست یہ ہے سور اس کا نام سور تو ہاں دل جل رہا ہو دل میں شونے اٹھ رہے ہوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو اس کے باوجود انسان اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے جو فیصلہ آپ کا درست ہے تو یہ ہے سبق جو حضور عبدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کیا بیٹے کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم آحد صلاحم کے ساتھ زیادہ بیٹے کا انتقال ہوا تو ہاتھ میں گود میں اٹھا کر اور فرمایا کہ اتنا دلفرا کہ کیا ابراہیم اللہ مخظون اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم بہت غمگین ہیں غم کا اظہار فرمائے لیکن ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ دل میں یہ بات پوری طرح جمی ہوئی کہ اے اللہ فیصلہ آدھی کر رہا ہے آپ نے جو, جو آپ کی مسیحت کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے اور ہم اس کے آگے تسلیم ختم کریں حضرت زینب رضی اللہ کا رانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھیں ان کے بچے تھے نومولود بہت کم بچے دیمار تھے بیمار تھے بیمار بہت زیادہ ہو گئے یہاں تک کہ بالکل جان لبوں پر آ گئی تو اس وقت حضرت زینب نے حضور احتر صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پیغام بھیجا کہ رس اللہ یہ बच्चा जो है यह बहुत बीमार है और इसको आकर देख लीजिए सरकारी दोलासन कशीफ ने देखा तो बच्चा बच्चे के बाद नजा की कैफियत तारीफ की और उसकी रूह वह परवाह कर रही थी सरकारी दोसन ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर जो उसकी कैफियत देखी कि नजा की कैफियत है दुनिया से जा रहा है और बड़ा नवासा है تو اس کی موت کا تصور کر کے سرکار دوار کے مبارک آنکھوں میں آنسو آئے رونے لگے اس کو دیکھ تو آپ نے تو ایک صحابی موجود تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روکے ہیں یعنی آپ نے تو تلقین یہ فرمائی ہے کہ صبر کرنا چاہیے مصیبت کے اوپر اور آپ رو رہے ہیں آپ بھی روکے ہیں تو سرکار جو عالم ص اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے بھائی یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرمائی جب اس کا کوئی عزیز اس کا کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پر اظہار غم کرے اس پر اظہار افسوس کرے اس کے, کے لیے روئے یہ سب رحمت کا تقاضا ہے جو اللہ تبارک نے یہ بے صبری میں داخل نہیں हाँ बेसब्री क्या है फरमाया बेसब्री यह है कि आदमी गरीबान खाड़े, मातम करे नोहा करे और अल्लाह तबारक बता रहा कि तकदीर का शिकला है यह है बेसब्री अलबत् गैर इख्तियारी तौर पर रोना आ रहा है तो वो सब्र के मुनाफि है बाद लोगों की समस्या जब किसी का इंतकाल होता है तो اگر کوئی آدمی رو رہا ہے گھر والے اس کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہو رہا ہے ناجائز کام ہو رہا ہے تم سمجھ لو محض غیر اختیاری طور سے رونے سے کوئی گناہ نہیں ہاں گناہ اس میں ہے کہ رونے کے لیے باقاعدہ مصنوعی طریقے اختیار کیے جائیں ماتم ہو رہا ہے سینہ پیتا جا رہا ہے غریبان پھاڑے جا رہے ہیں بال نوچے جا رہے ہیں اور اس کے باقاعدہ اہتمام کر کر کے ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ جن کو رونا نہیں آ رہا وہ بھی روئے یہ <تصفح> نوحہ یہ ہے حرام یہ ہے گناہ یا اس رونے کی حالت میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن میں اللہ کے بارہ بتا تقدیر کا شکوہ لیکن اگر رو رہا ہے انسان اور ساتھ ساتھ اس کی بھی رائے کے انہ ان راج ہوں جس کے معنی یہ ہے کہ ہم ہیں ملکیت اللہ کی جو اس نے فیصلہ کیا وہ برا اور اس کے اندر کسی اعتراض کی شکل کی گنجائش نہیں یہ آدمی ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے چاہے پھر رو بھی رہا ہو تو کوئی اس کے اوپر معاوضہ نہیں اللہ تبارا نے بتایا کیا کوئی پکڑ اللہ تعالیٰ غیر اختیاری امور کے اوپر انسان کو نہیں پکڑا کرتے بلکہ ہمارے حضرت تو یہ فرماتے تھے ہمارے اگر کا یہ تھا اللہ تعالیٰ ان کے درجہ مل کہ اگر جتنا صدمہ زیادہ ہوگا اور جتنا رنج زیادہ ہوگا اتنا ہی صبر کا و سوا پڑے گا ایک آدمی کو رنج ہوا ہی نہیں سدما ہوا ہی نہیں تو رنگ اور سدما نہ ہونے کی وجہ سے اسے کوئی خاص تکلیف پہنچی ہی نہیں اور جب تکلیف نہیں پہنچی تو اجر بھی کروں گا کیونکہ ادر جو ہے وہ تکلیف کی مقدار سے بڑھتا ہے تو جتنا صدمہ زیادہ ہوگا جتنی تکلیف زیادہ ہوگی جتنا افسوس زیادہ ہوگا اتنا ہی ادر و ثواب میں انشاءاللہ شاء اللہ اضافہ ہوگا تو اگر ایک شخص اپنے اس صدمے سے مغلوب ہو کر رو رہا ہے لیکن رونے کے باوجود اللہ کے فیصلے پر لا دیا تو انشاءاللہ اللہ تعالی تعالیٰ کیا امید ہے کہ وہ جو وہ جو وعدے فرمائے گئے کہ انما نما یو اک پر ہمساب کو ان کا عد بے حساب دیا جائے وہ انشاءاللہ اس کا مرد ہو بلکہ ہمارے حضرت بڑے مزے کے بعد فرمایا کرتے تھے اب بڑی تسلی اللہ تعالیٰ نے عجیب مہار فتح فرمائے تھے فرماتے ہیں دیکھو قرآن شریف میں فرمایا کہ وبل بے شعی مل خوفی و نقصی وقت ہمارا الگ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے کہیں گے بکشائی من الخوف آزمائیں گے اس طرح کہ کبھی تمہارے اوپر کوئی خوف مسلط کر دیا دشمن کا دہشت گردوں کا دنیا کے فساد کا خوف تمہارے پر مسلط کر دیا یہ آزمائش ہے ہماری طرف سے کبھی آزمائیں گے بھوک کے ذریعے کہ تمہیں بھوک میں مبتلا کر دیا فقر و فاقہ پیش آ گیا کبھی اس طرح آزمائیں گے کہ تمہارے مال میں کمی ہو گئی کبھی اس طرح آزمائیں گے کہ تمہارے جانوں میں کمی ہو گئی جانوں میں کمی ہو کس طرح ہو گئی کہ یا تو بیماری آ گئی جان کے اندر کمی کرنے والی یا اپنے جو اجزا احباب سے دوست احباب رشتہ تھے उनके तादाद बहुत उनमें से किसी का इंतकाल हो गया तो उनकी तादाद में कमी वाकई हो गई और कभी आजमाएंगे इस तरह के तुम्हारे पैदवार में कमी हो गई खेत के अंदर पैदावार जितनी हुआ करती थी उतनी नहीं हुई यह सब हमारे आजमाश के मुख्तलिवान हैं मुख्तलिफ तरीके हैं हम तुम्हें आजमाए अब क्या होगा आजमाने के बाद कहने वशिर साबिर خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ان آزمائش کے مواقع پر صبر کرنے والے ہوں صبر کیسے کرنے والے ہو فرمایا اللہ ادا اسابت ہوں مصیبت آلو ان ناللہ و انا اللہ راجے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ کہہ دیں کہ ان نا لہ انہی راج روم ہم بھی کے, ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں تو جب یہ کریں گے تو کہتے ہیں الا کا علیہات البطبراہ ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں الاح کا حمل اور ایسے ہی لوگ ہدایت یا ہوتا اتنی زبردست تاکیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب ان کو مصیبت پہنچے تو کیا کریں آلو یعنی کہتے کیا کہتے ہیں ان نویلا رونے والے تو حضمت سرمایہ سے اللہ میں نے یوں نہیں کہا کہ جب ان کو مصیبت پہنچے تو روئے نہیں یہ نہیں کہا کہ جب ان کو مصیبت پہنچے تو وہ اس کے اوپر اظہار تکلیف نہ کریں یا اس کے اوپر اظہار افسوس نہ کریں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کتنا ہی دل میں صدمہ ہو رہا ہو تکلیف پہنچ رہی ہو دل جل رہا ہو شونے اٹھ رہے ہو لیکن اس حالت میں بھی زبان سے کہہ دیں انالے جب زبان سے کہہ دیا تو اللہ کا سلامات بھروا سکے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا سبر کو کہ چاہے دل میں کتنا ہی صدمہ ہو رہا ہو لیکن انسان کی زبان پر کوئی کرنے اللہ تعالی کی تقریر کے شکوے کا نہ ہو اس کے بجائے یہ کہ اللہ اللہ تو اس واسطے یہ نہ سمجھو کہ تکلیف اگر تکلیف کا اگر اظہار ہو گیا تو بے صبری ہو گئی کچھ نہیں بے صبری ہوتی ہے اس وقت جب تکلیف رہتی اللہ حاللہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو سے محفوظ رکھنا ہوگا تو خوب سمجھ لو یہ رونا یہ آنسو یہ اظہار تکلیف یہ سب جو ہے اللہ تبارک بٹار آپ کو بلکہ بابا پسند ہے یہ بندہ ذرا سا تکلیف کا اظہار بھی کرے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اگر بالکل نہ کرے تو وہ اس واسطے اعلی مرتبہ نہیں کہ سنت کا طریقہ نہیں سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ اظہار تکلیف پہ کرے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کو مطالعہ کی تقدیر کے اوپر راضی گرا ہمارے حکیم الحمت کرم صلی اللہ تعالی ولیم نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی یہ ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک بزرگ تھے بڑے درجے کے صوفی علی اللہ نے سے ان کے پاس کسی کوئی شخص خبر لے کر آیا کہ جی آپ کے بیٹے کا انتقال ہوگا اب بیٹے کے انتقال کی خبر سنی تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی رنج کا اظہار کرتے یا آنسو نکلتے روتے جواب نے کہا الحمد اللہ تعالیٰ کی کا شکر رکھ الحمد کوئی آنسو نہیں نکلا کوئی صدمہ کا اظہار نہیں فرمایا تو ایک طرف یہ مقام کہ اللہ تعالی کے فیصلے پر اس طرح راضی کہ نہ صرف یہ کہ صدمے کا اظہار نہیں بلکہ استعزار اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں اتنی بے شمار ہیں کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں اور حقیقت میں تو یہ مصیبت بھی ایک نعمت ہے اس واسطے اس کے اوپر شکر ادا کیا الحمد لیکن دوسری طرف نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علّ کا مقام یہ ہے کہ نواسا گود میں ہے اور دنیا سے جا رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ اور بیٹا دنیا سے جا رہا ہے تو فرمایا انا بھی کا یا ابراہیم اللہ محزون تو بعض لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی وہ مقام جو ہے کہ بیٹے کے انتقال پر ذرہ بھی صدمے کا اظہار نہیں کیا بلکہ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کیا الحمدللہ کہا تو یہ مقام زیادہ بظاہر دیکھنے میں اونچا نظر آتا ہے کہ انسان صبر کے اس اونچے مقام پر پہنچ گیا کہ تکلیف کا بالکل اظہار نہیں اس کے بنایا اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار اور حضور اردس راسم کا مقام یہ کہ آپ تکلیف کا اظہار فروا دیں تو ہمارے حکیب الرحمت اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اونچا مقام وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنارے اور یہ صاحب یہ بزرگ جنہوں نے بیٹے کے انتقال پر غم کا اظہار کرنے کے بجائے الحمدللہ کہا فرمایا کہ وہ فرشتے ہوں تو ہوں انسان نہیں ہوتے سکتا انسان کا کام وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلاح اور حضر پھر حضرت نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے عجیب مہارفتہ فرمائے تھے حضرت کو کہ ہر چیز کا حق اس کے مقام پر ادا فرما دیتے فرمایا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ صفیہ کرام جو اس کی طرف جو اس طرح کی باتیں منسوخ ہیں یا ان سے جو قابل ہوئی وہ غلبہ حال کی حالت میں ان کے اوپر غلبہ تھا اس کیفیت کا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استعدار کا اتنا غلبہ اتنا غلبہ اتنا غلبہ کہ تکلیف کی بات کا احساس ہی نہیں جب احساس نہیں تو اس کے اوپر سجبے کا اظہار کریں لیکن یہ غلبہ حال کا جو مقام ہوتا ہے یہ قابل تقلید نہیں ہوتا اور حضرت اس کی مثال یوں دی کہ دیکھو ایک شخص سے اس کا آپریشن ہونا ہے اور اس کی خوش کرو ٹانگ کاٹی جانی ہے تو اس کو ڈاکٹر نے کر دیا بے ہوش بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر اور اسی بےوشی کی حالت میں اس کی ٹانگ کاٹ دی تو اس کو پتہ بھی نہ لگا کہ میری ٹانگ کٹی ہے کیا ہوا نہ رونا نہ دھونا نہ تکلیف کا اظہار نہ کوئی پریشانی کا اظہار نہ کوئی سدمہ نہ رنج اس راستے کا بے ہوش ہے پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں بے ہوشی کا انجیکشن نہیں لگواتا اور میرے سامنے کاٹو ٹانگ جیسے کہ حضرت مفتی عورب صاحب اللہ علیہ نے ہمارے عزت خلیفا کے ازر مفتی وزن سن دینا جب رانگنی تھی تو انہوں نے کہا کہ گوشی کا جکشن نہ لگاؤ اور ویسے ہی کہا تو میرے ساتھ اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول ہو گئے اور ٹانگ کٹوائی آ رہی چلوائی باقاعدہ اس کے اوپر اپنے جیتے جاگتے ہوش کے آلگ تو وہ اگر جو آدمی اپنے ہوش کے اندر ٹانگ کٹوا ہے اگر ساتھ ساتھ سا سا سا سسٹیاں بھی بھر رہا ہے اور تکلیف کا اظہار بھی کر رہا ہے بچاؤ اس کا مقام اونچا ہے یا اس شخص کا جو بےہوشی کی حالت میں کٹوا ہے اور اس کو بتائیں گے کہ کیا ہوا ظاہر ہے کہ اس شخص کا مقام بلند و برتر ہے کہ جو اپنے جیتے جاگتے پاؤں کٹوا رہا ہے چاہے اس کے ساتھ ساتھ آہیں بھی بھر رہا ہے سسکیاں بھی بھر رہا ہے اور تکلیف کا اظہار بھی کر رہا ہے لیکن اس کی بہادری پر آفرین ہے بہ اس, اس شخص کی بہادری کے جس نے کہیں مجھے انجیکشن لگا دو میں سوتا رہوں گا اسی حالت میں جو کچھ کرنا ہے گزرے تو فرمایا کہ جو غلبہ حال کے حالت میں نے الحمدللہ کہا وہ ایسا ہے جیسے کہ بے ہوشی کی میں ٹانگٹ والے اور جنہوں نے یہ کہا کہ اے ابراہیم ہم تمہارے فراق پر بڑے غمگین ہیں اور جنہوں نے اپنے نواسے کی موت کے اوپر آنسو جنہوں نے بہائے وہ در حقیقت وہ اس مقام پر ہیں کہ باوجود تکلیف کے احساس کے اللہ تعالیٰ نے مطالعہ کی مسیحت پر راز ہیں اللہ تعالیٰ کی مسیحت پر ردابندی کا اظہار کر رہے ہیں اور یہی بندگی کا کہنا بکان ارے بندگی تو یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں تو اس تکلیف کا تھوڑا سا اظہار ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادر بننا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری کا اظہار کرنا یہ کوئی اعلی مقام نہیں اللہ تعالی کے سامنے تو شکست تھی ماندگی آجزی اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے اپنی آجزی کا اظہار یہی بندگی کا تقاضا اللہ کے سامنے کیا بات بہادر بنتے ہیں کہ آپ تو تکلیف جتنے بھی پہنچا ہے رو گا نہیں آنکھ سے آنسو نہیں بہے گا تکلیف کا اظہار نہیں ہوگا اس کے معنی یہ کہ اللہ, اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے آدمی بہادری کا اظہار کر رہا ہے ارے بہادر بننا نہیں اللہ تبارک و بتا اللہ تبارک و بتا کے سامنے تو آج بھی شکست اور اس کے سامنے بندگی کا اظہار ہے یہی بندگی کا تہار ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ بیمار تھے دوسرے بزرگ ان کی عیادت کے لیے گئے تو پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے تو الحمد الحمدللہ الحمد للہ کا وقت کرتے رہے اور بیماری کے ازالے کی دعا نہیں کر رہے بس اللہ اللہ اللہ کا جو حکم ہے اسی پر میں راج دوں اس کا اس حالت میں تو جب بزرگ عیادت کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا بھائی جب تک یہ کرتے رہو گے شفا نہیں ہوگی اگر شفا چاہتے ہو تو اللہ تعالی سے مانگو تھوڑا سا کہ اللہ یہ تکلیف ہو رہی ہے اب پھر آنا سے دور فرما دیجیے یہ مانگو اللہ تبارک مطالعہ جب تک مانگو کہ نہیں جب تک اللہ تبارک مطالعہ کے سامنے شکستگی کا اظہار نہیں کرو گے تو بہادری کا اظہار کوئی اللہ تبارک مطالعہ جہاں پسندیدہ اللہ ہمارے بھائی تھے مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے محمد ذفیق کیفی صاحب ہمارے سب سے بڑے بھائی تھے شیر بہت اچھے کہتے تھے تو ایک شہر بڑا انہوں نے یہی بات کہی ایک شعر کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں وہ کہتے ہیں کہ اس قدر بھی غم اچھا نہیں اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں توڑنا ہے حسن کا پندار کیا یہ جو ضبط غم انسان کہ اتنا کرے اتنا کرے کہ یہ کہا کہ اے, اے اللہ تو جتنی بھی تکلیف مجھے دے دے رو گا نہیں الب اللہ یہ بہادری کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ انسان یہ نہیں توڑنا ہے حسن کا پندار کیا ارے بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب غم دیا ہے تو غم بھی کرے انسان لیکن اسی غم کے اوپر تو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جب غم ہو رہا ہو اہم غم کی حالت میں بھی ہمارے مشیت پر راضی رہو ہمارے فیصلے پر راضی رہو اور جب ہمارے فیصلے پر راضی رہو گے تو پھر یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالی السلام مذمبین مرحمہ و علاح تو کوئی تکلیف ہو کوئی صدمہ ہو کوئی پریشانی ہو اس کے اندر بہادری نہیں بہادر نہیں بننا الحب اللہ بہادری والے کو ایسے بالوقات سبق دے دیے جاتے ہیں الحدب اللہ کہ آدمی روٹے کھڑے ہو جائے ایک بزرگ کے بارے میں نے اپنے والد مارد اللہ تعالیٰ خزروں سے سنا کہ ایسی غلب حال کی کیفیت میں زبان سے نکل گئی بات عربی کا شیر نکل گیا اللہ تعالی سے کتاب کرتے ہوئے کہ لئی سنی فی شوا کا حز سب کئی سماشی سی تھا فخب نے الحاظ مل اللہ مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں حز نہیں کسی چیز میں مجھے مزہ نہیں آتا شوائے آپ کے ذکر کے آپ کی یاد کے تو آپ مجھے جس طرح چاہیں آزما کے دیکھ لیجیے الحاظ مل اللہ تبارک وطالہ کو یہ کہنا اس طرح کیا ہے غرب ہے حال میں منہ سے نکل گئی کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کچھ نہیں بس پیشاب بند کر دیا پیشاب بند ہو گیا اب مسانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے درد ہے تکلیف ہے اور پیشاب نہیں ہوتا تو دکھایا یہ کیا کہ تم کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ کے سوا کسی چیز میں حض نہیں ارے تمہیں تو پیشاب میں حض ہے گندگی کا حض ہے اگر ہماری توفیق نہ ہو اگر ہماری طرف سے نصرت نہ ہو ہماری طرف سے مدد نہ ہو تو تمہارے لیے تو ایک ایک چیز میں حض ہے ایک ایک چیز کے تم محتاج ہو تو کئی دن اس کیفیت میں رہے تنقو ہوا کہ بڑی غلطی ہوئی بڑی گستاخانہ جملہ منہ سے نکل گیا دعا کرتے تھے استغفار کرتے تھے اور بچوں کو پڑھایا کرتے تھے تو بچوں کو بلا کر کہتے تھے کہ بیٹا اپنے جھوٹے چچا کے واسطے دعا کرو لے عام کو مل کر سات اپنے جھوٹے چچا کے واسطے دعا کرو کہ بن جھوٹا تعورا کر دیا کہ آپ نے دعا تجربہ تو کبھی اللہ قبارک و تعالیٰ کے سامنے بہادری کا مظاہرہ نہیں ہمیشہ شکست کری اللہ قبارک وطالیہ یہی بندگی نبی کا صحافت ارے نبی کریم سر اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے کہ ماں خلے را رسول اللہ صلی بین امرائن اللہ تارا ایسا نہ ہوا جب بھی کبھی حضور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو راستے آتے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے اختیار کرنا ہے ایک مشکل اور ایک آسان تو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم آسان والا راستہ اختیار کرتا آسان راستہ اختیار کرتا ہوں کبھی میں تو یہ آسان اختیار کرتا مشکل والے کو اختیار نہ کرتا حالانکہ سرکار جو عالم صلاح سے زیادہ عدیمت والا کام ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود آسان فروخت کیا ہونا تھے اس واسطے کہ مشکل راستہ اختیار کرنے میں ایک طرح سے دعویٰ ہے اپنی بہادری کا میں اس مشکل کو سر کروں اور اللہ تبارک بطالہ کے یہاں یہ دعوے واوے نہیں چلا کرتے اللہ تبارک بطالہ کے یہاں تو گندگی چلتی ہے شکستگی چلتی ہے اپنے عز کا اعتراف چلتا ہے کہ اللہ میں تو کمزور ہوں کمزوری کی وجہ سے میں تو یہ آسان راستہ اختیار کرتا ہوں ہاں میں تو آپ کا بندہ اور آپ کی مدد چاہتا ہوں آپ کی توفیق چاہتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کبھی بہادرے جز نش مولانا فرماتے ہیں جس شکستہ مین گیر الفضل خاص جب تک کہ آج شکستگی کا اظہار نہ کرے اللہ تبارک و وطالعہ کے سامنے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل نہیں کر سکتے لہذا یہ تکلیف کے موقع پر تکلیف کا جائز طریقے سے اظہار اختیار, غیر اختیاری طریقے پر اس میں کوئی مظاہرہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرا بندہ روئے بھی تھوڑا تھا ارے رولا نہیں چلیے تو تکلیف دے رہے ہیں تو اس واسطے تھوڑا بہت روئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں صبر کے خلاف ہاں صبر یہ کرے کہ اللہ رو تو رہا ہوں لیکن اس واسطے رو رہا ہوں کہ کمزور ہوں بندہ ہوں اور آجز ہوں اس واسطے رو رہا ہوں اپنی کمزوری کی وجہ سے لیکن فیصلہ آپ ہی کا رہا مصیحت آپ ہی کی شکتی آپ نے جو فیصلہ کیا وہ بڑھا میں اس کے اوپر رام یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دروجات یہ نہیں کرو گے تو کر لو تقدیر کا شکو الحضب باللہ اعتراض کر لو اللہ تبارک تعالق فیصلے پر یہ کہہ دو کہ سب یہ بے وقت ہوا یا غلط ہوا کیوں ہو گیا نہیں ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ یہ باتیں کرتے رہو اس بات کے کرنے سے جو تکلیف پہنچتی تھی وہ تو پہنچ گئی وہ ذائل ہونے والی نہیں وہ ختم ہونے والی نہیں جو پہنچتا تھا وہ کون گیا لیکن یہ بات کہنے سے اس تکلیف کا اجر و ثواب ظائر ہو جائے گا اس تکلیف کا جو فائدہ تھا وہ ختم ہو جائے گا اور ذرا سا آدمی یہ سوچے اگر بابر کا دل میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھائی جب تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر راضی کیسے ہو اس کے اوپر روئے بھی اور راضی نہیں ہو روئے بھی سارے غم بھی کریں اور راضی بھی ہو یہ دونوں کام کیسے اکٹھے جمع ہوں گے ارے اس طرح جمع ہوں گے کہ جیسے جب کسی آپریشن والے کے پاس جاتے ہو یا چیڑ پھاڑ کرنے والے کے پاس دانت نکلواتے ہو ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں چیز پہ بھی ہو لیکن ساتھ اس کے بیل پر راضی بھی ہو اس واسطے کے جانتے ہیں کہ یہ تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن یہ تکلیف حقیقت میں رہے فائدے کے لیے تو اس واسطے اس تکلیف کے اوپر اظہار تکلیف کا بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر راضی بھی ہے کہ ہاں پھر وہ کہیں گے میں نہیں کرتا ہزار خوش آمدیں کرو گے پیسے خرچ کرو گے ڈبل پیس دو گے کہ مجھے تکلیف پہنچا اور اگر تکلیف نہیں پہنچاؤ گے تو اپنے آپ کو تو محروم رہو گے اس کی صحت کے فائدے سے تو درحقیقت جتنے مسائل دنیا کے اندر آتے ہیں جتنی تکلیفیں پہنچتی ہیں جتنی پریشانیاں آتی ہیں یہ درحقیقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ آپریشن جو ہو رہا ہے وہ بڑا اور حقیقت میں ہمارے فائدہ ہی کہیں فائدہ ہی اس میں ارے اس کائنات کے اندر کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ دل نے مشیت کے کے بغیر نہیں ہلتا اور کسی حرکت کے پیچھے کوئی حرکت بغیر حکمت اور مسئلہ کے نہیں ہوتے اگر دیکھو اللہ تعالیٰ دیدہ دینا عطا فرمائے تو حقیقت میں یہ سارے وسائل بھی اللہ کا مانک وطالعہ کی رحمت ہی کے عنوان ہے اللہ تمہارا مطالعہ کی رحمت ہی کے مختلف رنگ کہیں اللہ تعالی کی رحمت اس طرح آتی ہے کہ پھنسا کر آتی ہے اور کہیں اللہ تعالی کی رحمت رلا کر آتی ہے کہیں اللہ تعالی کی رحمت راحت پہنچا کر آتی ہے اور کہیں اللہ تعالی کی رحمت تکلیف پہنچا کر آتی ہے تو میں کیا معلوم کہ اس تکلیف میں تمہارا انجام کتنا بہتر اللہ تعالی نے مقدر فرمایا فرمایا کہ تکلیف تو ہم تمہیں دے رہے ہیں لیکن اس تکلیف کے بدلے میں جو انعامات جو راحتیں جو مسرتیں ہم نے تمہارے لیے مقدر فرمائی ہیں آخرت میں اس کا آج تم تصور بھی نہیں کر سکتے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک وطالعہ آخرت میں صبر کرنے والوں کو ان کا عزر عطا فرمائیں گے جنہوں نے مصیبت پر صبر کیا تھا اب لوگ دیکھیں گے کہ ان کو کتنا عدم السان عزر مل رہا ہے تو اس وقت لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھانے سے چیری گئی ہوتی قینچی سے کاٹی گئی ہوتی تو ہمیں بھی یہ سب کا اجر ملتا جو ان کو مل رہا تو حقیقت میں کوئی تکلیف ایسی نہیں جس کے اوپر اللہ تبارک مطالعہ کے ہاں عظیم الشان اجر نہ ہو تو حقیقت میں ہر تکلیف نعمت ہے اللہ تبارک بتالی لیکن नहीं. یہ ہے کہ ہم چونکہ کمزور ہیں اس واسطے اس کی تکلیف کے پہلو کو دیکھتے ہیں اور نعمت کے پہلو کو ہمیں اس وقت نظر نہیں آتا ورنہ حقیقت میں وہ رحمت اللہ لگ رہا ہے حضرت فرماتے ہیں حضرت حکیم المر صلاح کہا چاہتے ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت حادی صاحب حضرت حادی اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ یہی مضمون بیان فرما رہے تھے مجلس میں کوئی مصیبت کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو حقیقت میں نعمت نہ ہر مصیبت نعمت ہر تکلیف نعمت ہے اللہ کی مضبوط بیان کہتے ابھی یہ بیان چلی رہا تھا کہ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے کوڑی کوڑ میں جو دام میں گفتگا تھا ہاتھ پاؤں اس کے گرے ہوئے پانی بہ رہا بری حالت دیکھتے ہی آدمی کو احساس ہو کے گھوم کے کھڑے ہو جائے اس کی حالت کو دیکھ کر اس حالت میں آیا اور آ کر صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس تکلیف کو دور فرما تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سوچنے لگے کہ ہم حضرت خاری صاحب کیا دعا کرتے ہیں اب یہ تو فرما تھا کہ مصیبت نعمت ہے اور تکلیف بھی نعمت ہے بیماری بھی نعمت ہے اب اگر یہ کہیں کہ یہ بیماری دور کر دیجئے اس کا مطلب ہے کہ نعمت کے زوال کی دعا کر رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں حضرت کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں تو حضرت نے اسی میں تھا اٹھائے اور فرمایا کہ بھئی اس کے بعد سے دعا کرو دعا یہ کرو کہ یا اللہ یہ تکلیف یہ بیماری حقیقت میں تو نعمت ہے لیکن ہم کمزور ہیں اس نعمت کے متحمل نہیں کہ اللہ اس بیماری کی تکلیف, بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دی ہے <تصفح> تو بیماری بھی نعمت لیکن اللہ ہم کمزور ہیں اس کو برداشت نہیں کر پاتے تو اس واسطے اس بیماری کی نعمت کو تکلیف کی نعمت سے بدل دی اس, اس وقت پتا چلا کہ اللہ تبارے مطالعہ ان اللہ والوں کو کیا نظر ادا فرماتے ہیں کہ دونوں تعلیموں کا حق ادا فرماتے ہیں ہے تو وہ بھی نعمت لیکن ہم کمزوری کی وجہ سے نعمت کا اعتراف نہیں کرتے اسی بات کے حضور افسر نبی یہ کریم سرو ادوار افسر فرمایا کہ مصیبت کو مانگو نے کوشش یہ سوچے تو بھائی جب مصیبت اتنی بڑی نعمت ہے اتنے گناہ مانگ ہوتے ہیں تو چلو مانگو نہیں منا پڑتا مانگو نہیں اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگو کیوں مصیبت کو مانگنا یہ مصیبت کو دعوت دینا یہ بہادری کا اظہار ہے اللہ تعالی کے سامنے اور ابھی اب کہہ چکا ہوں کہ بہادری نہیں دکھانی اللہ تعالیٰ کو تو اس واسطے بہو یا اللہ مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں تکلیف سے پناہ مانگتا ہوں یاد بیماری سے پناہ مانگتا ہوں آ جائے تو کہو کہ یا اللہ یہ برداشت نہیں ہو رہی اپنی رمت سے اس کو دور کروا دیجیے اضاف کی دعا کرو لیکن ساتھ ساتھ یہ سمجھو کہ جب تک ہے اس وقت تک حقیقت میں اللہ کی نعمت جب تک بھی اللہ تعالی کی نعمت اور نعمت کیا ہے دیکھو اگر یہ تکلیفیں نہ آئیں دنیا میں انسان کے اوپر صدمے پہنچے نہیں ساری خوشیاں ہی خوشیاں ہوں راحتیں ہی راحتیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں آپ کو پہ بتا کہہ چکا ہوں کہ لگا ہے تین عالم پیدا کیا ہے ایک راحت ہی راحت کا عالم ہے وہ ہے جنت ایک تکلیف ہی تکلیف کا عالم ہے وہ ہے دولت اور ایک وہ عالم ہے جس میں دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں راحت بھی اور تکلیف بھی خوشی بھی اور رنج بھی وہ یہ دنیا کوئی شکیل چاہے کہ مجھے اس میں خوشی خوشی ملے گنج روئے کوئی دنیا کا انسان اس پر قادر نہیں بڑے سے بڑا سرمایہ دار بڑے سے بڑا دولت مند بڑے سے بڑا حاکم کو یہ نہیں کر سکتا کہ صاحب زندگی میں کبھی کوئی سدما نہ صدمہ تو آئے گا اس لیے کہ دنیا پیدل اس کام کرنے کے لیے تو اس میں صدمہ تو آئے گا لیکن اس سدمے کے فوائد یہ ہیں کہ اگر صدمہ نہ آئے یہ نمرود بن جائے یہ خدائی کا دعوےدار بن جائے اللہ کو بالکل بھول جا جائے لیکن اس صدمے کا پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف روح. اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے جب جہاں مصیبت پیش آتی ہے تو اللہ میں یادت تو جس صدمے یا جس تکلیف کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کلّہ بلالو کی طرف رجوع حاصل ہو گیا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا موقع مل گیا لیکن معمولی نعمت ہے ہماری حضرت فرما دیتے تکلیف تو بڑے زبردست آئی لیکن اس تکلیف کے اندر بار بار اللہ تبارک مطالعہ سے رجوع کرنے کا موقع ملا کہ یا اللہ اس تکلیف کو دور فرما دیجے. یا اللہ برداشت نہیں ہو رہی اپنے حمت سے اس کو دور فرما دیجئے جتنی مرتبہ یہ دعا کرو گے اللہ تبارک مطالعہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تعلق کے اندر استحکام پیدا ہوگا یہ معمولی نعمت ہے جو نعمت کے صدیوں کے مجاہدوں سے بال اوقات حاصل نہیں ہوتی ہے. وہ بعض یہ تکلیفیں ذرا سی دیر میں پل بھر میں انسان پہنچ جاتا ہے تو اس واسطے یہی ایک نعمت کیا کم ہے کہ اللہ سبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کا موقع مل رہا ہے یہ معمولی بات نہیں اور بزرگوں نے فرمایا نہ سمجھ لو بزرگوں نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ سبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا جیسے ابھی بنایا صبر البر الفیا انل مافیہ یہ تعت انجام دینا ماسیتوں سے بچنا یہ ممکن نہیں ہوتا بغیر مجاہدے کے اور اس کے لیے سویا گرام اور یہ बड़े- نے بڑے بڑے مجاہدے आप ہیں آپ لوگوں نے کسے کس سنے ہوں گے پہلے بھی سناتا رہا ہوں کیسے بڑے بڑے مجاہدے यह مجاہدے کے بغیر یہ نفس جو ہے آبو میں آتا نہیں مجاہدہ کیا ہوتا ہے الگ گنگئی منترال نے فرمایا کہ मुबाहत को भी तर्क करना पड़ता है गुराहों से बचने के लिए तो हजत गंगो ने उसकी मिसाल दी कि देखो ये कागज है ना इसको लू मोड़ दो मोड़ दिया अब इसको अगर सीधा करना चाहो तो ये पूरी तरह सीधा नहीं होता क्योंकि एक सलवट इसके अंदर इस तरह आ गई है सीधा नहीं होता तो इसको सीधा करने का रास्ता यह है कि उल्टी तरह मोड़ो इसको उल्टी तरफ मोड़ोगे तो अब यह कागज सीधा हो जाए فرماتے ہیں یہ ہے مجھے آگاہ کہ انسان کا جو نفس ہے وہ خوبر بن گیا گناؤں کا یعنی گناوں کی طرف مڑ گیا اب اگر اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہو گراہوں سے بچانے کے لیے وہ سیدھا نہیں ہوتا تو سکھیا کرام کہتے ہیں کہ الٹا موڑو اس کو یعنی اس سے کچھ جائز کام بھی چھڑواؤ اس سے کھانا چھڑواؤ اس سے پینا چھڑواؤ اس سے جائز خواہشات کا پورا کرنا چھڑواؤ تو جب الٹا موڑو گے تو پھر یہ سیدھا آ جائے گا کم از یہ ہے مجاہدہ تو حضرات فرماتے ہیں کہ جب تک مجاہدہ نہ کرے انسان اس وقت تک خواہشات انسان کے قابو ہوئے گا سب الگ تھا سب الگ باقی نہیں ہوتا تو اس لیے مجاہدہ کرانے پڑتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر مجاہدہ کرنے, میں, کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہمت نہیں پاتا جیسے کہ آج کل ہم لوگ ہیں تو ہمارا اللہ سما کہتے کہاں کرو گے مجاہدات اور ریاضتیں جو بزرگوں نے کی ہیں کہاں کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بعض آف صاحب یہ جو مسائل تکلیفیں بھیج دیتے ہیں یہ غیر اختیاری مجاہدہ ہوتا ہے غیر اختیاری مجاہدہ ہوتا ہے اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے تکلیف آ بیماری آ تو کیا ہوا یہ غیر اختیاری مجاہدہ ہوا تم نے اپنے نفس کو گناہوں کی طرف موڑ رکھا ہے اللہ تباہ کو بتانا اس غیر اختیاری مجاہدے کے ذریعے دوسری طرف موڑتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق استوار ہوتا ہے اور اس مجاہدے کے فوائد حاصل یہ ہوتے ہیں کہ انسان سیدھا ہو سکتا تو یہ غیر اختیاری مجاہدے کے اندر انسان کی اتنی ترقی ہوتی ہے باطن کی اتنی ترقی ہوتی ہے بزر فرماتے ہیں جو بالکل اختیاری مجاہدے ہوتے نہیں اتنی ترقی ہوتی ہے باطن, باطن کے ذرا جاتا تو, تو تمہیں معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ ترقی ہو رہی ہے لیکن آپریشن کرنے والا آپریشن کر رہا ہے وہ فاسد مادہ جو تمہارے روح کے اندر جمع ہو گیا تھا اس کو اس آپریشن کے ذریعے نکال رہا ہے تو اس کے اوپر جو تکلیف ہے چاہے چلو چاہے تقریب پیدا کرو یا رو لیکن وہ مادہ نکل رہا ہے اگر تمہارا تعلق اللہ تبارک مطالعہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے استوار ہے اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہو تو یہ فاسد مادے نکل جائیں گے فاسد مادے ختم ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں مجاہدے کی جو جو فائدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق قائم ہو جانا وہ حاصل ہو جائے گا تو اسی واقعہ فرمایا کہ بخار آئے تو کہا کہ تمہارے گناہ گاف ہو رہے ہیں یہ تمہاری تاکہ کا ذریعہ ہے حدیث میں حضور احبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ جب کسی بیمار آدمی کے پاس جاؤ بخار میں خاص طور پر تو اس سے کہ لابا سکورن ان شاء اللہ کہ کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ یہ بیماری تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ ہوگی کوئی یعنی یہ بیماری حقیقت میں برائی نہیں حقیقت میں یہ نعمت ہے اور تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ ہوگی گناہوں سے اور رسائل لاباسہ قہورن ان شاء اللہ تو گناہ ما یہ غیر اختیاری مجاہدات اللہ تبارک مدار کریں یہ تو ایک بیماری کی بات ہے اور جتنے بھی نام امور دنیا میں پیش آئے خلاف طبیعت امور پیش آئیں ان سب کو یہ سمجھو کہ یہ غیر اختیاری مجاہدہ ہو رہا ہے اللہ تبارک متعارف کرو اور مانگو نہیں اور اس کے اضافے کی خواہش نہ کرو اللہ تعالیٰ سے اس کا اضالہ مانگو کہو کہ اللہ ہے تو نعمت لیکن میں کمزور ہوں عبدال احمد سے یہ دور فرما دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ یقین رکھو کہ انشاءاللہ اس میں میرے لیے نفع ہے دنیا اور آخرت یہ کچرا تو اسی کا نام صبر ہے اور اسی کے نتیجے میں فرمایا اس حدیث کے اندر کہ جب کوئی میرا بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کا صحت اگر دیتا ہوں تو خون کے مطلب دوسرا خون یعنی پہلے جو خون تھا اس میں ناپاسیاں بھری ہوئی تھی اس میں خواہشات نفسانی کے شوائد موجود تھے اس کے اندر گناہوں کے تقاضے موجود تھے لیکن جب اس میرے بندے نے صبر کا مظاہرہ کیا تو اب اس کو میں ایک نیا خون دے رہا ہوں ایسا خون جو گناہوں سے پاک ایسا خون جو اللہ تبارک مطالعہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قوی کرنے والا ہے ایسا خون دے رہا ہوں اور اس کا گوش بھی بدل دیتا ہوں کہ پہلے گوش کے اندر تقاضے تھے گناہوں کے معافیتوں کے اب انشاءاللہ کم ہو تجربہ کر کے دیکھ لو کہ جب تکلیف میں انسان اللہ تبارک وطالعہ کی مصیبت پر راضی رہے اور صبر کا مظاہرہ کرے تو تکلیف سے فارغ ہونے کے بعد آپ دیکھو گے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ تعلق میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو تجربہ کر کے دیکھو اور یہی علامت ہے کسی مصیبت کے وبال ہونے کی میں اور اللہ کے رحمت ہونے میں فرق کی بنیاد یہی ہے تو سمجھ لو بعض مرتبہ اللہ بچائے اللہ بچائے تکلیفیں اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے آزاد بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اور مسلمان کو سے محفوظ رکھ وبال ہوتا ہے وہ اور بعض مرتبہ مصیبتیں رحمت ہوتی ہیں تو دونوں میں فرق یہ ہے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جس مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہو جائے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق ہو جائے یا اللہ یہ تکلیف میری دور پڑھا دیجیے اور اللہ تعالیٰ کی مصیحت پر انسان راضی بھی ہو اور اس کے ادالے کی بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو سمجھ لو کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے مصیبت آئے تکلیف آئے اور اس تکلیف پر یا تو شکوہ ہو اللہ تعالیٰ سے یا اس تکلیف کے نتیجے میں رجوع اللہ میں کمی واقع ہو جائے یا اللہ تعالی کی طرف انسان رجوع نہ کرے اور چھوڑ بیٹھے اللہ تعالی کی, کی،, کی عبادات کو تو الحب اللہ علیہ بلّہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ تکلیف وبا یہ ببا یہ آلات حضرت ایجوب علیہ السلام پر اور مسلمان جانتا ہے کیسی بیماری سے سابقہ پیش آیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں ہر صورتحال کا نمونہ رکھا ہے ایسی بیماری ایسی بیماری کہ سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو اس وقت میں شیطان آ کر بہتا تھا کہ اے ایوب یہ تمہارے پر جو مصیبتیں آئی ہیں یہ عذاب ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے تو حضرت ایوب ایسا تو سلام جواب میں یہی فرماتے کہ یہ عذاب نہیں یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہے نعمت ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے اس بیماری کے اندر بھی اپنے پروردگار سے شکلے کے بجائے اس کو پکارنے کی توقی فوری رب بھی ان مغلوم سمت سے اللہ میں مغلوب ہوں مجھے میری غلط فرمائی رب بھی نمسنی اور برعمان تارحم اور راہمی اللہ مجھے اس بیماری نے آ کر آ کر پریشان کر دیا ہے آپ رحم کرنے والے مجھے میری بیماری کو دور کرنا تو جس بیماری اور جس تکلیف میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق ہو جائے اللہ سے رجوع کی توفیق ہو جائے سمجھ لو کہ یہ رکھنا اور جس میں العظب اللہ, اللہ اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع نہ ہو شکوا ہو اعتراض ہو سمجھ لو اللہ تعالیٰ محفوظ وہ آگاہ کی طرف کیونکہ جس طرح جب اللہ تبارہ کی طرف رجوع نہیں ہوا تو یہ نعمت نہ بنی صبر نہ ہوا اور جب نعمت نہ بنی تو اس کے مانا یہ ہے کہ کسی سابق عمل کی شامت ہے سابق عمل کی روست ہے گنا نہ اس کا بھی راستہ یہی ہے جب ایسی تبدیت ہو تو فوراً توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے فراہم اسی لیے فرمایا بزرگوں نے کہ بیماری ہو یا تکلیف ہو تو اس میں انسان اپنے معمولات کو بالکلیہ ترک کرنے کے بجائے کم کر دے مختصر کر دے لیکن بالکل لیا ترک نہ کرے ہتل کام کھڑے ہو کر نہیں ہو رہا بیٹھ کے کر لیں بیٹھ کے نہیں ہو رہا لیٹ کے کر لے سو مرتبہ نہیں ہو رہا پچاس مرتبہ کر لے پچاس نہیں ہو رہا دس مرتبہ کر لے دس, کر لے. دس کر لے. ایک مرتبہ کرے لیکن ترک نہ کرے اس واسطے کہ اگر ترک کر دیا اور اللہ تعالی کی طرف رجوع میں رجوع نہ ہوا تو اندیشہ ہے اگر خدا نہ کرے آزاد میں داخل نہ ہو اس واسطے کسی بھی پریشانی کسی بھی تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع نہ ہو بار اوقات ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی دعا کرتے کرتے الحمد للہ تھک گئے اور معاملہ تو وہیں کا وہیں کوئی فرق نہیں آتا تو خوب سمجھ لو کہ دعا سے تھکنا کبھی نہیں دعا تو وہ چیز ہے کہ جو انسان کرتا ہی رہے کرتا ہی رہے ملے تو بھی نہ ملے تو بھی کیونکہ دعا ایسی چیز ہے کہ وہ رائے گا کبھی نہیں جاتی یا تو وہ چیز مل جاتی ہے جو مانگ رہا ہے یعنی نیافیت اور اگر وہ نہیں ملتی تو اس سے کہیں زیادہ اعلی اور فا چیز اللہ تبارک مطالعہ ادا فرما دیتے ہیں تو اگر دعا سے تھک کے بیٹھ گئے تو الحد بلّہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ تکلیف جو تھی یہ نعمت نہ تھی الحد بلّہ کہیں عذاب میں داخل نہ ہوتے اور بے خبری میں داخل دعا مانگتے رہو مانگ اس سے بے پرواہ ہو کر کہ کیا مل رہا ہے اور کتنا مل رہا ہے بے پرواہ ہو کر مانگتے رہا. میں تو مانگوں گا میں تو بندہ ہوں آپ دیں تو بھی مانگوں گا نہیں دیں گے تب بھی مانگوں گا اللہ اس در کے سوا کو اس در میرے پاس ہے نہیں چاہوں تو کہاں جاؤں اس واسطے چاہے قبول ہو کہ نہ ہو مانتے رہو مانتے رہو رٹ لگاتے رہو رٹ لگاتے رہو اور جو اللہ کا بندہ یہ کام کرتا ہے کہ کسی بھی حالت میں دعا سے تھکتا نہیں تو اللہ تبارک بارے کو بالآخر اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں وہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ انسان کے وہ گمان میں بھی آم کے درقام تک گنجت آ گیا اللہ تبار نے بتایا وہ چیزوں کا فراہم تو تھکوں نے ہاروں نے دعا کرنے سے کرتے ہیں تو خلاصہ یہ نکلا صبر کا جو بات, بات کا خلاصہ وہ یہ کہ تکلیف کا اظہار رونا یہ صبر کے مناسب ہے صرف ایک بات کہ اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہو اور اس کے ساتھ ساتھ تکلیف کے اضالے کی دعا بھی کرتے رہو فر نظر اس سے کہ کب ظاہر ہو رہی کب نہیں ہو رہی دعا کرتے رہو کرتے رہو تو اللہ تبارک مطالعہ ان انشاءاللہ اس تکلیف کو تمہارے لیے نعمت بنا دے اور یہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو بیماری ہو یا آزاری ہو پریشانی ہو یا بے روزگاری ہو فکر و فاکہ ہو یا کس کوئی بھی تکلیف ہو ہر تکلیف کے اوپر یہی اصول منطبق ہوتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک مطالعہ ضروری کاریگر یہ کام کرو گے تو فرمایا کہ نمایو خود ساگرون اد بغیر حساب اللہ الگ کا حساب اگر آتا فرماتا اور جیسے میں نے ارد کیا کہ صبر کی کے ذریعے بزرگوں نے فرمایا جیسے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا نا کہ دو عبادتیں ہیں ایک شکر اور ایک صبر دونوں بڑی اعلی دردی کی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑی مقبول عبادتیں ہیں لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کے باطن کی ترقی میں صبر کی عبادت جتنا جتنی مفید ہوتی ہے اتنی کوئی اور عبادت مفید نہیں ہوتی یعنی جتنی تیزی سے ترقی صبر کی حالت میں ہوتی ہے اتنی کسی اور حالت میں نہیں ہوتی کہیں سے کہیں بہت جاتا ہے کا جو کسی نے کہا کہ وا دیے عشق دسے دور و در اگست والے وادی عشق دسے دور و در اگست والے طے شو زیادہ سچ سال باہے گاہے کہ اس کی واٹنگی میں تو بہت دور کیا سا سارا سال رکھتے ہیں اس کو کٹا کرنے میں لیکن بال اوقات کا سارا فاصلہ ایک آہ میں طے ہو جاتا ہے ایک آہ میں اللہ تعالیٰ طے طے فرما دیتا ہے ایک مرتبہ ایک آہ صبر کی حالت میں اللہ تبارک مطالعہ کے بارگاہ میں نکل گئی تو اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے انسان تو بہت تیزی سے ترقی ہوتی لیکن مانگو نہیں یہاں تک میرے والد ماجد خرس اللہ تعالیٰ فرو یہاں تک اس کا اہتمام فرما دیتے کہ کسی بچے کا نام بھی سابر یا لڑکی کا سابرہ رکھنے کو پسند نہیں فرما سابر اور سابرہ جائز تو ہے رکھے کوئی آدمی نام تو ناجائز نہیں ہے لیکن ذوق کی بات ہے کہ میرے بھائی نے مجھے تصلو فرمائے تھے کہ بھائی صابر نام نہ رکھیں ساتھی رکھو کیوں اس واسطے کہ صابر نام رکھنے میں اور سابرہ نام رکھنے میں یہ ایک طرح سے دعوت ہے کہ مصیبتیں آئیں اور میں اس پر صبر کروں یہ دعوت ہے اور یہ دعوت دینا مصیبت کو یا بلانا یہ بندے کا کام نہیں بندے کا کام تو پناہ مانگنا ہے کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا میں کمزور ہوں مجھے ویسے ہی درجہ ادا فرما دیجئے مجھے اپنی رابط سے وہ عزر وہ مرتبہ وہ جو آپ مصیبتوں میں عطا فرماتے یا اللہ مجھے ویسے ہی عطا فرما دیجئے میں تو کمزور ہوں اس لیے وہ درجات میں اس درجے میں اہم نے تو اس واسط کے کہتے ہیں نام بھی نہ رکھو صابر اور ساغر اور کئی مطلب ایسا ہوا کہ کوئی ایک خاتون تھی بیچاری ساری عمر تکلیفوں میں گزاری بڑی تکلیف میں فکر و فاقے میں بیماریوں میں آفات میں الحد صاحب ترسلہ کے پاس آئیں والد صاحب نے دعا بھی فرمائی اور فرمایا بیچو کا نام بدل لو سابرہ کے بجائے اس کا نام شاکرا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی مصیبتیں تکلیفیں دور ہوگی اور وہ ٹھیک ٹھاک ہوگا اللہ تعالیٰ نے دعا بھی, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرمائی اور نام بھی بدن تو اپنی طرف سے نہ مانگو تکلیف لیکن آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے مسیحت پر راتی رہو اس کو نعمت سمجھو اور اس کے ادالے کی دعا کرتے رہو یہ ہے صبر کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے ہم کو جو تینوں قسمیں ہم نے بیان کی صبر الطاخ صبر معافیہ صبر المصیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے اپنے اپنے موقع پر تینوں قسموں پر عمل کرنے کی توشت کرو اور اللہ تعالیٰ وہ ادر جو اس میں بیان کیا گیا ہے اس ادر کا ہم کو بھی مورت بنا کر میرے رب نلکت ناو تفلنا وت ہم ربنا بلم نہفلت ہنگال کیونکہ نمبر تھا رب نت پیگنیا ہسن تم و کے ہسن يا سینا کیا گیا پھر مستقفین اب کے فضل <سؤال> و فلم فضل و سے ہمارے تمام گراہوں کو معاف کرنا یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلیٰ نے ہر کے گراہوں کو معاف کرم یا اللہ ہماری تمام کتاب کو دردور فرماؤ یا اللہ ہمارے حمل اخلاق کی اصلاح یا اللہ ہمیں خدرات سے بچنے کی کافی قطع فرما اللہ کی کافی قطع یا اللہ ہر طرح کے شخص سکھنے سے معاشیتوں سے برقرار سے ہماری ہمارے گھر والوں اجزا احباب مطالفین سب کی حفاظت یا کے اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے دین کی صحیح صاحب عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقابت عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما یہ صاحب نے بجا کے الزاخ صاحب ان کی اہلیہ تین دن صرف جو ہے دعا کی درخواست کیا یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل پر رکھ کر آخر کام